مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اے ایمان والوں میں ہم حاضر ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیام شوہدا کے ساتھ رکھے گا ص الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمانے علی شان ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے یہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے ایک اور مقام پر ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم نے اشت فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفیرت طلب کرتا ہے مزنی چلیں گے ناظرین ہم اپنے کل کے سلسلے کو ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں ہمارا جو سلسلہ تھا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر یا و والحجارہ و و اس آیت کریم میں جو سور تحریم جو اٹھائیسویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 6 میں اس ارشاد کو ہم نے کل بھی اس سے متعلق مدنی پھول لیے تھے لیکن چونکہ یہ موضوع اپنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی ہمارے یہاں جو نگار ہے اس میں ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ موضوع کہ اگر بچپن ہی سے بچے کی تربیت اسلامی انداز سے ہو جائے اور اس کو شرعی طریقہ کار سکھا دیا جائے اور اسلام نے جو دنیا میں رہنے بات چیت کرنے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ ارشادہ عطا فرمائے وہ بیان کیا جائے اب ظاہر اسلام کی جب تعلیم کو دے گا تو وہ زہد بھی سکھائے گا تقوا بھی سکھائے گا پرہیزگاری بھی سکھائے گا رحم بھی سکھائے گا شفقت بھی سکھائے گا محبت بھی سکھائے گا سب کچھ اسلام کے اندر جا بجا اس کی تعلیمات اور اس کی تربیت کا مواد موجود ہے پھر جیسی عمر ہوگی اس کے حساب سے وہ بچوں کی تربیت کرتا چلا جائے گا کیونکہ بچوں کی تربیت نہ ہونے سے جو نقصان ہوتے ہیں نا وہ نقصان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں جو تنبیہ الغافلین میں نقل کی گئی ہے یہ فکی ابو الحمرندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے اس, میں اس کے تحت نقل کیا جاتا ہے کہ سمر کے ایک عالم ابو حفظ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے اس نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہی ہوا ابو خیف نے زریافت کیا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے اس شخص نے نفی میں جواب دیا آپ نے پوچھا قرآن کی قرآن کریم کی تعلیم دی اس کو اس نے پھر منع کیا آپ نے پوچھا پھر وہ کیا کرتا ہے اس نے بتا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے کام کاج ابو حفظ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے اس سے کہا نہیں تو ابو حفظ رحمت اللہ تعالی نے اب چوٹ کرنے کے لیے ایک کہ اس کو احساس پیدا کرنے کے لیے فرماتے ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدے پر اب وہ چوٹ کر رہا ہے میرا خیال تو یہ کہ جب صبح کے وقت وہ گدے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں لہذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا ایسے میں تم اس کے سامنے آ گئے ہو گے اس نے سمجھا ہوگا گائے اور تمہارے سر پر کوئی دے ماری ہوگی شکر کرو تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا یہ چوٹ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ جب تم نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا اور اس کے اوپر میں کل بیان کر چکا ہوں کہ جہاں پر بھی ہمارے یہاں تعلیم اور تربیت کی بات کی جائے گی اس سے مراد دینی تعلیم اور دینی تربیت ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احاول علوم الدین کی تیسری جلد جو اردو میں چھپی ہے میں زبان کی بیس آفتیں لکھی ہیں بیس آفتیں کہ زبان سے یہ بھی ہوتا ہے زبان سے یہ بھی ہوتا ہے زبان سے یہ بھی ہوتا ہے زبان سے یہ بھی ہوتا ہے, ہے فار ایگزامپل گیبت ہے مذاق مسکری ہے جھگڑا ہے بحث کرنا بلا وجہ جو بحث کرتے رہتے ہیں بات کاٹتے رہتے ہیں قومت بوتان ہے بہت بو ساری زبان کی آفتیں بیس آفتیں امام غزالی رحمۃ رہ اللہ علیہ نے لکھی ہیں اب کیا آج ہم ان بیس آفتوں یا اس کی کم و بیش کو کیا ہم جانتے ہیں آپ کا جواب آپ جانتے ہیں ہمارے بچوں نے زبان کی آفتوں کے بارے میں کبھی سیکھا یا سمجھا ہی نہیں ہے زبان کی احتیاط کے بارے میں ہمارے بچوں نے کبھی سیکھا اور سمجھا ہی نہیں ہے اب آئیے نظر کی طرف نظر یعنی دیکھنا یہ بھی ایک عمل ہے ہم نے چونکہ اس کے متعلق کبھی اس کو سمجھانے کہ قرآن نظر کے حوالے سے اس کی حفاظت کے حوالے سے اس کے استعمال کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے اسلام دین قرآن حدیث نگاہوں کو نیچی رکھنے کے حوالے سے اس کی حفاظت کرنے کے حوالے سے اسے دیکھنے کی اجازت ہے اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ہم نے اس معاملے میں تربیت نہیں کی کان ایئر اس کا استعمال کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو پر ساری باتیں کر رہا ہوں جو کہ ایک گھر کے ماحول میں سیکھنا چاہیے بچے کو جب وہ گھر سے باہر نکلے تب یہی چیز اس انسٹیٹیوٹ میں سیکھنی چاہیے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے کہ اسلام نے جو اس کے پارٹ آف باڈیز ہیں جس کو وہ دن رات استعمال کرتا ہے پاؤں کو ہاتھ کو زبان کو دانت کو کان کو آنکھ کو بال کو انگ, انگلیوں کو اب یہ سکھا دیا بیٹا اسے کیا کہتے ہیں فنگر اسے کیا کہتے ہیں تھم اسے فنگر اسے تھم اسے فنگر کہتے ہیں یہ شہادت کی انگلی ہے اسے کلمہ شہادت پڑھ کے یوں اٹھاتے ہیں یوں گراتے ہیں اور نماز کے اندر اس کا یہ استعمال کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ ویو پر کوئی نہ کوئی جو بات اس کے ذہن میں آتی رہے نا تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا میرے مدنی چلے کے ناظرین کہ جو تربیت ہمارے گھر کے اندر اپنے بچوں کی ہونی چاہیے میں اس پر کلام کر رہا ہوں اور بہت ہی کل بھی میں نے اس کی بہت ہی غور و خوش کے بعد اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بنیادی چیز یہی ہے گھر کے اندر اور جو بھی باہر کتنا فساد ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے گھر کا ماحول ایک شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی اور وہ تختہ دار پر جب لٹکنے لگا تو اس کو وہی پوچھا گیا کہ تیری کو آخری خواہش ہے تو بتا اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملا دو اس کی ماں آ گئی جیسی ماں سے کری بائی وہ تو ماں کے اوپر جھپٹا اور ماں سے لڑنے لگا مارنے لگا جگو کو بڑی حیرت ہوئی اس کو ڈانٹا خدا کا خوف کر مرنے جا رہا ہے ایسے موقع پر تو لوگ مافیا مانگتے ہیں پاؤں میں پڑتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں طرح طرح کی چیزیں تو اپنی ماں کے اوپر جھپٹ رہا ہے پگل وگل ہو گیا ہے دیوار ہو گئی ہے سے کہا چھوڑ دو مجھے مجھے چھوڑ دو میں اسی کی وجہ سے یہاں پہنچا لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی ماں کی وجہ سے یہاں پہنچا ہاں میں بچپن میں ایک چھوٹی سی چیز چوری کر کر آیا اس وقت مجھے ڈانٹنے اور میری تربیت کرنے کے بجائے میری حوصلہ افے کی گئی کل میں اور چیزیں لے کر آیا پرسوں اور چیزیں لے کر آیا یو کرتے کرتے کرتے کرتے آج اس نوبت میں پہنچا کہ مجھ سے قتل ہو گیا اور میں پھانسی کے پندے تک آ گیا ہوں اگر مجھے میری پہلی ہی غلطی کے اوپر روک دیا جاتا سمجھا دیا جاتا بریک لگا دیا جاتا آج میں یہاں نہ پہنچتا کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں اب دیکھیے یہی سے چیزیں چل رہی ہیں آج مجھے بھی میسج آئے لوگ بتاتے ہیں جناب حالات ایسے ہو گئے حالات ایسے ہو گئے دنیا میں حالات یوں ہیں یورپ میں جائیں تو یہ ہے امریکہ میں جائیں تو یہ ہے ہمارے ملک میں دیکھیں ہمارے شہر میں دیکھے تو یہ ہیں یہ آج جو بڑے تھے نہ کل چھوٹے تھے ہم ابھی سے اگر اپنے بچوں کو احترام مسلم کا درس دیں حقوق کا درس دیں ظلم کا انجام انہیں بتائیں تو امید ہے کہ کل کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ان باتوں کو یاد رکھے گا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ کا ایک بیٹا ایک عالم صاحب کے پاس پڑھتا تھا استاد صاحب تھے وہ پڑھاتے تھے اس کو ایک دن بلا کسی وجہ کوئی وجہ نہیں انہوں نے اپنے شاگرد کو مارا وہ بادشاہ کا بیٹا لیکن کیا کر سکتا تھا چھوٹا تھا اس نے مار تو کھا لی لیکن دل کے اندر اس کو تو مزہ نہیں آیا وہ بوگ لے کر بیٹھ گیا پھر ایک دن آیا کہ بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو وہی بیٹا تخت نشین ہوا تخت نشین ہوتے ہی اس نے اپنے استاد کو طلب کر لیا آ جاؤ استاد صاحب آئے استاد صاحب سے اس نے کہا کہ استاد صاحب یاد ہے فلا دین فلا وقت آپ نے مجھے مارا تھا کہاں یاد ہے میرا کوئی قصور نہیں تھا استاد صاحب کہ بیٹا تیرا کوئی قصور نہیں تھا میں نے پھر بھی تجھے مارا تھا استاد صاحب کیوں مارا تھا آپ نے مجھے استاد صاحب نے کہا بیٹا میں نے آپ کو اس لیے مارا تھا کہ آپ کی ہونہاری آپ کی ہوشیاری اور آپ کی سمجھداری یہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ کے والد صاحب کے بعد تخت نشین آپ ہی بنو گے لہذا میں نے صرف آپ کو سبق سکھانے کے لیے مارا تھا کہ دیکھو بیٹا جب مظلوم کو اور بے قصور لوگوں کو مار پڑتی ہے ان کو ازیت ہوتی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو کتنا احساس ہوتا ہے تاکہ جب کل تم تخت پر بیٹھو تو کسی مظلوم پر ظلم مت کر بیٹھنا صرف تمہیں تربیت دینے کے لیے کیا تھا شاگرد کیونکہ ہونار تھا اس کی سمجھ میں آ گئی اس نے ماشاءاللہ اللہ ادب اور احترام کیا ان سے نوازا اور رخص کر دیا استاد صاحب کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے مدری چینل کے ناظرین اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم اداروں میں اسلام کی تعلیمات دیں اسلام جو حقوق کا بیان کرتا ہے اعضا کے حقوق کا بیان کرتا ہے سڑکوں کے حقوق کا بیان کرتا ہے صحبت کے حقوق کا بیان کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کا بیان کرتا ہے یہ سارے حقوق جو قرآن نے بیان کیے اس کی تربیت بچپن ہی سے دے دینی چاہیے تھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ و تعالی وج کریم کا ایک ارشاد ہے لوگوں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو اور انہیں علم سکھاؤ اسے کل میں نے آپ کو ایک حدیث پاک بیان کی تھی جس نے بچے کو بچپن ہی میں ادب سکھایا اس کی آنکھ ٹھنڈی کر دی گئی بڑے ہونے پر یعنی وہی اولاد دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جسے والدین بچپن ہی میں ادب سکھا دیتے ہیں اور جو والدین خود ہی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے انہیں اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کے شکوے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو یہ جو کل کے اس سلسلے سے میں آپ کو جوائن کر رہا تھا اب پھر بات چلی تھی اسلامی بہنوں کے حوالے سے کہ ماں کی جو اصل ذمہ داری بنتی ہے تربیت کی اور وہاں پر یہ تھا کہ ماں کے پا چکے بچہ بچپن ہی سے رہتا ہے اور تین سال چار سال میں جا کر جب ہم اسے مونٹیسری کے اندر ہمارے ایک مونٹیسری کلچر ہے ایڈمیشن کروا دیتے ہیں اور یا پھر مدرسے میں بھیج دیتے ہیں اگر مذہبی ماحول ہوتا ہے تو مگر الحمدللہ اب دعوت اسلامی جو دارالمدینہ کھول رہی ہے یہ مونٹسری سے کھول رہی ہے میں ذمنہ نرس کرتا چلوں کہ اس کے لیے وہ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابستہ ہیں اس معاملے میں جو اپنی خدمات انجام دینا چاہیں اور جاب اپلائی کرنا چاہیں تو وہ دارالمدینہ ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر اپنی انفارمیشنس جو ہیں وہ میل کر دیں یقیناً اس میں فوٹوز فوٹوگراف نہیں ہوتی یہ آپ کا پتہ ہے تو سی ویز آپ اپنی میل کر دیں عرض کرنے کا مقصد یہ جب جیسے دارالمدینہ کی ترکیب دعوت اسلامی کھول رہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہاں بھی ہم نے جو گھر کا ماحول بھی بچوں کو مذہبی تارویت و تعلیم کا ہو اسلامی اور جب بچہ تعلیمی ادارے میں جائے چاہے وہ مدرسے میں جائے مونٹیسری میں جائے جو بھی جائے وہاں بھی اسے وہی دینی اور اسلامی تعلیم ملے ٹھیک ہے انگلش جو لینگویج ہے یا جو بھی اور سبجیکٹس ہیں وہ سیکھنا اپنی جگہ لیکن ہر چیز کے سیکھنے میں اسلامک کانسیپٹ کو ڈالا جا سکتا ہے ایپل کہا جاتا ہے ہم بچے کو اے سے اللہ بھی تو کہنا سکھائے نا اے سے اللہ بھی لکھا جاتا ہے ایسے صرف ایپل تو نہیں لکھا جاتا یہ ارض کرنے کا مقصد ہے تو بات چلی تھی اسلامی بہنوں کی تو اب تھا کہ ماں بتنی اولاد کی تربیت کرے اور یہ اس کی اہم ترین اور اولین ترین ذمہ داری جو اسلام نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اس کے لیے میں اب والدین سے اب یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے بچے بڑے ہیں اب آپ یہ غور آپ اگر یہ اس کو ریلیکس کر رہے ہیں جو میں ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امیر اللہ سنت کی ماشاء اللہ دیکھیں زیارت ہو رہی ہے اب یہی بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آئیے امیر سنت کی زیارت کرتے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ بیٹی کی شادی کے حوالے سے میں کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا تھا جو امیر سنت اپنے بیٹوں کی جو شادی کی تو اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے جو گھرانہ تلاش کیا اس گھرانے میں جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کا گھرانا کس قدر مذہبی ہے اور کس کے سنتوں کی مطلب گہوارا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے اس کو کافی دیکھنے کی کوشش کی گئی نتیجہ آپ کے سامنے الحمدللہ ان کے بچے بھی مائک پر آ, آ کر سبحان اللہ گیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہلال کو آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا اور ہمارے امیر سنت کے چھوٹے شہزادے بلال بھائی کے جو چھوٹے جو بیٹے ہیں ہلال ہلال اختاری ان کا نام رکھا گیا تو ان کو دیکھا کیسا مطلب کہ کوئی جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ پہنا کر یا کوئی ایسا کپڑے پہنا کر نہیں باقاعدہ جیسے کہ وہ مدنی ہویا بچ ابھی سے اگر یہ بچہ امامہ شریف اس کے سر پر ہوگا کرتا شلوار پہنتا ہوگا پائجامہ کرتا پہنتا ہوگا بچیاں ابھی سے برقع پہنتی ہوں گی پردہ کرتی ہوں گی اب آپ بتائیے پلیز آپ بتائیے میرے چینل کے ناظرین آپ بتائیے کیا یہ انداز جب بچے کا ہوگا بچپن ہی سے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ جب بڑا ہوگا تو یہ معاشرے کا انداز کیسا بدل کے رکھ دے گا اور آپ کیا سمجھتے کہ جب معاشرے میں جب یہ اس طرح آ کر اپنے کردار کو ادا کرے گا تو یہ گیٹ اپ اس کو کون سا روزگار سے کون سا تعلیم سے روکتا ہے ارے یہی تو وہ چیزیں ہے جو انسان کے سوچ میں تبدیلی پیدا کر دیں اب میں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوں میں اپنا جب گٹ دیکھتا ہوں تو میں اپنا گٹ دیکھ کر ہی میری مینٹلٹی میری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنے تو ماں کی تربیت یا اہمیت کی حامل ہوتی ہے اب ماں کی تربیت کے حوالے سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی کہاں ہے یہ بھی اولاد کی حقوق میں شامل ہے اور یہ ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے چنانچہ میں اس معاملے میں آپ کو چند روایت سناتا ہوں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے چار چیزوں کو مدے نظر رکھا جاتا ہے نمبر ایک اس کا مال نمبر دو حسم نسم نمبر تین حسن و جمال اور نمبر چار دین پھر فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آ تم دین دار عورت کے خصول کی کوشش کرو بخاری شریف کتاب و نکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے ایک اور سنن ابن ماجہ کی روایت سنی کہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقوی کے بعد مومین کے لیے نیک بی بی سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے اسے دیکھے تو خوش کر دے اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے یعنی خیانت اور ضائع نہ کرے پیشری حدیث یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے عورتوں سے اس کے حسن اس کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن و مال انہیں سرکشی اور نافرمانی میں مطلع کر دے بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرو کیونکہ چپتی ناک اور سیاہ رنگ والی کنیس دیندار ہو تو بہتر ہے اب یہ تین حدیثیں جو آپ کو میں نے بیان کی ہیں اب آپ بتائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین کون اس پر غور کرتا ہے خاندان خست کف یہ ساری چیزیں ان کی اہمیت ہے رشتہ دیکھتے وقت خاندان نصف یہ ساری چیزیں دیکھی جائے یہ بھی تو اسی میں تو شامل ہے دین داری دیکھتا کون ہے کہ ایک ایسی بہو کو میں اپنے گھر میں لاؤں میرے بیٹے کو میں ایک ایسی لڑکی سے اس کی شادی کرواؤں ایک ایسے گھر میں اس کی شادی کراؤں جو مذہبی گھر ہو سنتوں کا پیکر ہو لڑکی برقع برقعہ پہنتی ہو پردہ کرتی ہو غیر محرموں کے سامنے نہ آتی ہو اس وقت کلچر یہ ہے بدکسمتی کے ساتھ کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو سجا دھجا کر اور کو ایجوکیشن میں پڑھوا کر تاکہ تعلیمی یافتہ ہو جائے اور فیشن کروا کر دعوتوں میں لے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک لوجک یہ بھی ہے کہ بیٹی کا رشتہ اچھا آئے گا اور اسے بے پردہ شادی بیاہ میں لے جانا پھر ملاقاتیں کروانا کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہو رہا ہے جو میری انفارمیشن سے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اب جب ماحول ایسا بن گیا تو تبدیلی کیسے آئی اب ایسی لڑکی جو دینی تعلیم سے دور ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دینی تعلیم کس کو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں بس ایک روایت یاد کروا دی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سدا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوروں کو سدا کرے اور بھی تو رائٹس ہیں یہ تو شور کی ایک اہمیت بیان کر دی گئی اور بھی تو حقوق ہیں مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں حدیث ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے ایک بیوی چاہیے اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے ہمارے لڑکی جھگڑتی اسے دیکھے تو خوش کر دے اپنا موڈ خراب कर دیتی ہے اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے اپنے تو قسم لینے کا دل نہیں کرے گا اعتماد ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے قسم سچی کرے گی میری اور وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال نے بھلائی کرے اس کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے میرے خیالات نہیں کرے گی تو یہ دین داری اور سنتوں بھرے ماحول میں پرورش ہوگی تو ایسا مطلب ہے کہ اس کا ذہن بنے گا نا ورنہ تو یہی حال ہوگا کہ پھر وہ بچوں کی پرورش کیسے ہوگی ان سب کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کی پرورش ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے نت... مطلب اچھے جگہ تلاش کرو عورت کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو کہ اپنے ہی بہن بھائیوں سے مشابے بچے پیدا کرتی ہے عورت اپنے بہن بھائیوں کے مشاب بچے پیدا کرتی ہے تو شادی کے لیے خلاصہ یہی ہے روایت کا اچھی جگہ تلاش کرو تو بچوں کا اس پر بڑا اثر پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ بہت بیسک ہے جو میں نے آگے کی بات کی ہے آپ کو کہ بچے کی تربیت ہونی چاہیے تو بچے کی تربیت چونکہ ماں کرے گی اب ماں جب بچے کی تربیت تب کر سکے گی شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق کہ ماں نے شادی سے پہلے اپنے بچ, اس طرح کی تعلیم و تربیت حاصل کی ہوئی ہوگی اس کا گھرانہ پیچھے سے ایسا ہونا چاہیے نا پیچھے سے اس کا گھرانہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں اس بچی کی تربیت بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوئی ہوئی, ہوئی ہو آپ دیکھیے پورا سائیکل بندہ کہیں گیپ نہیں آ رہا میں یہاں جا رہا ہوں تو دل کرتا ہے کہ پیچھے سے بات کروں پیچھے جا تو دل کرتا ہے اس کے پیچھے سے بات کروں, اس کے پیچھے جاتا ہے دل کرتا اس کے پیچھے سے بات کرو بات چلی تو گھر سے ہی نا وہ بیٹی جو آج چھ سال سات سال, سال کی ہے وہی بری ہوتے ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بارہ سال تیرہ سال پندرہ سال سترہ سال کی اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی شادی ہو جائے گی اب وہی تو تربیت لے کر اس سسرال میں گئی ہے وہی تربیت لے کر شوہر کے گھر گئی ہے وہی تربیت اب اس کے سامنے آئے گی اگر اس کی اسلامی تربیت ہوئی دینی تربیت ہوئی وہ شوہر کے ساتھ کیسی رہے گی اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسی رہے گی اور ان قریب جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اب ماں بن گئی ہوں میری ماں بننے کے بعد میری ریسپانسبلٹی یہ ہے میری بہترین اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بچہ جو میرے ہاتھ میں رب کی نعمت ہاتھ میں آئی ہے اب اس کی پرورش کروں اور پرورش کر کے اس سے معاشرے کا بہترین فرد بناؤ یہ ہے ماں کی ذمہ داری یہ ہے عورت کی ذمہ داری جس کو یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہے اور لڑتی ہے اور لجتی ہے ہم عورتیں ہیں ہم ہم نہیں نکلیں گی گھر سے باہر ہم شانہ با شانہ مرد کے نہیں چل سکتی مرد اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتی مرد وہ کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتی مرد یہ کر سکتے ہم نہیں کر سکتی عورتوں اورت رہو ناراض مت ہو بگڑنے کی غصہ کرنے کی حاجت مطلب تدا ضرورت رہی ہے میں نے کون سے اپنی طرف سے بات کی ہے جو شرع جو جو ضرورتیں گھر سے نکلنے کی متحق ہیں بے شدہ ہیں اس کے مطابق کون روکتا ہے آپ کو نکلنے کی ضرورتیں اور نکلنے کی کیفیتیں نکلنے کی حالتیں سب قرآن اور حدیث اور اسلام اور شریعت اور فقہ سب بیان کرتی ہے ہماری پہلے سے تربیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس انداز سے ریکا اس انداز سے کرنا ہے اس انداز سے لینا ہے اس انداز سے کرنا ہے اور وہی چیز آپ کی اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے جو لوگ صرف دولت کو اپنی اولاد کی پرورش کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس دولت دے دی, دی دولت دے دی دولت دے دی دولت دے دی تو کل اولاد بھی ماں باپ کی خدمت صرف دولت ہی کے ذریعہ کرنے کا اپنا ذہن رکھتی ہے کہ دولت دے دی دولت دے دی دولت دے دی دولت دے دی, دولت دے دی کہیں دو ماں باپ تھے اور وہ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے تھے تو ایک شخص کی ملاقات ہوئی ان سے تو وہ داستان نے غم سنا دی کہ ہمارے بچوں نے ہم کو یہاں ڈال دیا ہے اور ہم مطلب کوئی نہ کوئی چیز جو کسی نہ کسی سے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں بلاتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس آ جائے اور وہ دن رات ان کے گزر بسر روزہ گھنٹے دو گھنٹے نکل جائیں تو اس شخص نے جب یہ ماں باپ کی حالت دیکھی تو معلومات کی کہ ان کے بچے کا ہے پتہ چلا بچے فلا فلا جگہ پر بچے ویل سیٹ ویل سیٹ تھے اور پیسے والے بھی تھے بچوں سے رابطہ کیا کہ یار آپ ویل سیٹ ہو اپنا کام کاج کرتے ہو اپنے والدین کو دیکھے نا اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں تو بچوں نے جواب دیا کہ ہم کیا دیکھے والدین کو جب ہم بچے تھے اور ہمیں والدین کی ضرورت تھی تو, انہوں نے تو گھر کے اندر آیا اور ماسیاں چاہ رکھی ہوئی تھی اور ہمیں ضرورت ہوتی تو پیسے مل جاتے تھے ہم نے کبھی ان کی شفقت اور محبت دیکھی نہیں آج ان کو ہم پیسے دے دے دے؟ یہ جواب دیا جو کہ انتہائی برا اور نکما قسم کا جواب ہے یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ آپ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ ڈال دے جہاں آپ کے ماں باپ مطلب کہ آپ کی آپ کی محبت آپ کی پیار آپ کی شفقت کو ترسیں اولاد تو یہ مر جائے گی اولاد قیامت کے دن کیا جواب دے گی اولاد جہاں والدین کے ساتھ قیامت کے دن پرشش ہے وہیں اولاد سے بھی قیامت کے دن پرش ہے نا ایون کہ اگر والدین ظلم کریں تب بھی اولاد کو حکم ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں میں نے ابھی اولاد کے حوالے سے کلام کیا نہیں نا ابھی تو چل رہی ہے بات پیچھے سے چل رہی ہے بات پیچھے سے اور وہیں سے سارا سے کیونکہ یہی اولاد کل والدین بنتی ہے پھر آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شفقت اور محبت کی بات تو میں ان میں کروں گا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بیٹی جو آپ گھر لائیں کوشش کیجئے کہ دین دار ہو اسی طرح بیٹی والے جس سے شادی کر رہے ہیں ذرا دیکھیے کہ بیٹا کیا ہے لڑکا کون ہے اب پتا ہے کہ جناب ایسے ہیئر اسٹائل ہوگا ایسا مطلب کہ داڑی منڈا فیس ہوگا ایسا پڑھا لکھا ہوگا ایسی تعلی، ایسی تعلیم تربیت اور وہ ہے. تعلیم ہوگی اور اتنی آمدنی ہوگی اور وہ ویسٹرن کلچر کا ہوگا وہ جلدی اس کی شادی ہو جائے گی بلکہ لڑکے خود وہ مذہبی ماحول میں آتے ہوئے ان کو ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادی کیسے ہوگی استغفر اللہ شادی تو ہو جاتی ہے بھائی لیکن اگر میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا ایسا ماحول بن جائے ایسا کلچر بن جائے کہ لڑکی والا دیکھے کہ لڑکا دین دار ہے یا نہیں ہے سنتوں کا پیکر ہے یا نہیں ہے اور لڑکا لڑکے والے دیکھیں گے لڑکی با حیا مدنی برکے والی یا با پردہ ہے یا نہیں ہے اگر یہ ماحول بن جائے اور اب جو ان کے یہاں اولاد پیدا ہوگی اب یہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنی اولاد کی جو پرورش کریں گے اس کو جو تربیت اور آداب سکھائیں گے اس کو جو تعلیم دیں گے اس کو جو رسک کمانے کا ذریعہ بتائیں گے اب وہ اولاد جو جس انداز پرورش پائے گی اس اولاد کا جو انداز ہوگا اس انداز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ اولاد معاشرے میں امن سکون اور محبت کا پیغام لے کر آئے گی یا دہشت اور خوف کا پیغام لے کر آئے گی بہت پیچھے سے چلیے نا بات اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ بہت ہی بنیادی باتیں شادی کے حوالے سے اولاد کے حوالے تربیت کے حوالے سے شادی کی کس جا رہی ہے یہ تو دیکھیے کیونکہ اسی سے نسل چل نہیں آ اسی سے وہ گھر کا سکون اور پیار اور امن سارا وابستہ ہے کہ آپ کے گھر میں عورت آئی کون ہے اب چلیے شفقت اور محبت پر آتے اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا انداز والدین کو رکھنا چاہیے اس کے متعلق چند حدیث پاک آپ کو میں عرض کرتا ہوں اور اس سے پہلے آئیے کچھ دیر امیر سنت کی زیارت کر لیتے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و وحبی وبارک وسلم جیسے کل یا پرسوں کے مدنی رات کے مدنی مذاکرے میں کل ریاض یا پرسو رات یا پرسوں شاید مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے بہت واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی اولاد پر شفقت ہی کرتا ہوں اور فرمایا صرف شفقت ہی کرتا ہوں یعنی صرف شفقت ہے اولاد کا جو وہ برے بورے جو والدین گھر کے جو برے ہوتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے امیر سنت کہ آج کل جو اولاد ہے وہ سننے کے لیے تیار کب ہوتی ہے شفقت اور محبت بھی یہ شفقت اور محبت اگر بچپن ہی سے ہو پیار اور محبت ہم دیکھتے ہیں میرے بھی بچے ہیں میرے بچے کس طرح امیر سنت کی طرف لپکتے ہیں میں جانتا ہوں اور بھی اسلامی بھائیوں کے جو بچے ہیں وہ اتنی لپکتے ہیں امیر سن کے لپکنے کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے بھرنے کا کہ امیر سنت جو کہتے ہیں نا وہ بچے مانتے ہیں کرتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے تو بیٹا یہ نہیں کرو بیٹا یہ نہیں کرو بیٹا یہ نہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ شفقت و محبت دیتے ہیں امیر لئے سنت تو جب امیر اللہ سنت شفقت و محبت دیتے ہیں تو بچہ ہو یا بڑا ہو ان کی بات مانتا ہے تو اگر والدین اپنے بچوں کو بچپن ہی سے شفقت و محبت دیں گے پیار دیں گے امید ہے کہ بچے بھی شفقت و محبت کرنے والے بنیں گے ان کا مزاج شفقت و محبت کا بنے گا اور یہ ان کے ذہن اور دل پر ایک اثر چھوڑے گا یہ انداز اس کے متعلق چند روایت آپ کو ارض کرتا ہوں امر مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے اسی دوران ایک دیہاتی آ گیا اور حیرت سے کہنے لگا کیا آپ بچوں کو بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں جیسے ہم پیار کرتے ہیں ہم تو انہیں کبھی بوسا نہیں دیتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا میں کیا کروں کہ اللہ نے تمہارے دل سے شفقت نکال دی وہ شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن پر آ بیٹھے میرے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے لمبا کر دیا یہاں تک کہ وہ اتر گئے لوگ متحیر ہوئے کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا گیا نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کوئی خاص بات نہیں میرا بیٹا حسین میری گردن پر سوار ہو گیا تھا پس میں نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ اس کی خوشی پوری ہو جائے یعنی اب دیکھیے کہ نواز کی خوشی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوگا جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کو خاک و خون میں ملایا ان کی گردن پر کھنجر پھیرا ان کے بچوں کو شہید کیا ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا دنیا میں بھی ان کا حال برا ہوا ان کی خوشی کا کتنا خیال رکھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل ایک خاص دن ہے اکیسویں شب کل آج بیسویں شب کل اکیسویں شبے کل ہمارے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد ہم نے منانی ہے اور ان اللہ وجل کل مغرب کے بعد کے بیان میں ملا مشکل خشا شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجل کریم کی سیرت پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ نے چاہ تو میرے میٹھی اور بھائیو اسلامی آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا پیارا انداز ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت و محبت کا ایک اور حدیث سنیے حضرت ابو ابور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے اس وقت ایک شخص حضیر خدمت ہوئے اور کہنے لگے آقا میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو پیار نہ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر حیرت سے دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ارے باپ ایسا ہو کہ جب وہ گھر میں آئے نا تو بچے اس کی طرف چپکے چپک کے آئے اور وہ بھی بچوں کو پیار اور محبت سے چمٹا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے چومے انہیں ان کو مطلب جو کھانا خرچی جو ایک واجبی ایک انداز ہے مناسب ایک انداز اس کے حساب سے دے اپنے پاس کو اچھی چیز ہو تو اپنے بچوں کو پہلے کھلائے پھر خود کھائے اس طرح اگر شفقت اور محبت کے ساتھ رہے تو بھائی مدینہ مدینہ ہو جائے گا بچے واری واری جائیں گے اپنے والد صاحب کے اوپر لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج ہے جب جانا تھکے آ رہے ہیں اب ایسی کیا تھکن ہے کہ بچوں کو دیکھ کر آپ کی تھکن بڑھ گیا بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا تبھی تو وہ بچہ ہے وہ تو جیسے ہی آپ کو کو دیکھا لبکا اٹو اٹو یہ تو تھکا ہوا آیا ہوں پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں چپتے یار کو نا کیوں میرے ہو اب وہ بچوں کے امی کے پر غصہ کر رہے تو وہ بچوں کے امی سر پر آتا کے بیٹھے گی کہ بچے تو بےچار انتظار کر رہے تھے آدھے گھنٹے ابو آنے والے ہیں ابو آنے والے ابو آنے والے ہیں اور ابو نے آ کر تو سارا مطلب کہ پورا گھر کا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا کیا ملتا ہے آپ وہ غصہ کرنے سے چیچڑے پن سے پھر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر بلائیں گے تو اب بچے ڈرتے سہمتے ہوئے آئیں گے دو چار دن کے بعد پھر آنا بند کر دیں گے شفقت کرنا سیکھیے محبت کرنا سیکھیے پیار کرنا سیکھیے گھر کا ماحول مدنی بن جائے گا حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے اپنے بچے کی شکایت کی اور اس کی طرف سے سخت رنج و ملال کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے بچے کے لیے بدوا کر دی عرض کیا جی ہاں فرمایا تم نے خود ہی اپنے بچے کو برباد کر دیا کہ باپ کی بدوا ضرور قبول کی جاتی ہے پھر فرمایا بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے تو یوں بدیں بھی نہیں کر دینی چاہیے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں اگر انہوں نے بالفت آپ کو ستایا بھی ہے آپ کے دل آزاری کی ہے آپ کو دکھ دیے ہیں معاف کر دیجیے آپ تو والد ہیں اب تو والد ہیں معاف کر دیجئے اور آئیے عزم کرتے ہیں اپنے بچوں کی اسلام اور شریعت کے مطابق تربیت کریں گے اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کا مدری ماحول یہ دیکھئے دعوت اسلامی کا مدری ماحول ماشاءاللہ کتنے بڑے آج تو ڈاکٹروں کا مدنی مداخرائے ڈاکٹر آئیں گے اور ابھی بھی کتنے سارے ڈاکٹر یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور بالکل شفقت کے پیکر امیل سنت پر اس وقت لٹمار مچی ہوئی ہوگی تو نیت کریں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجیں دعوت استعمال کا مدنی ماحول آپ کے بچوں کو آپ کا مٹی و فام وطار بنائے گا اللہ کی رحمت سے آپ کی محبت آپ کا پیار آپ کا احترام آپ کا ادب دعوت استعمال کا مدی ماحول آپ کے بچوں کے دلوں میں ڈالے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ جب دارالمدینہ آپ کے یہاں قائم ہوں گے آپ کو پتا چلے گا تو بڑھ کر دارالمدینہ کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیے گا انشاءاللہ شاء اللہ دارالمدینہ ہمارے معاشرے کی کمی کو پوری کرے گا دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو عین شریف کے مطابق دینے کا ادارہ دارالمدینہ بنے گا تو انشاءاللہ شاء سے شروع ہوگا اور میٹرک تک لے جائے گا اور خوب اللہ کی رحمت سے عین شریعت کے مطابق ماحول بھی شریعت کے مطابق اور سلیبس اور تعلیمی شریعت کے مطابق دارالمدینہ دے گا تاکہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر نہ صرف ایک مبلک بنے دین استن خدمت کرے بلکہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا اپنا اور اپنے گھر والوں کا والدین کا پیٹ بھی پال سکے روزگار بھی کما سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے امیر رسوم کی طرف چلتے ہیں